إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئة أمالنا من يذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا استقلوا الله حق تقاتيه ولا تنوتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساءا اتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفل لكم ذروبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعض بين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفذه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصيص به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعين ما يلفظ من قول إلا لدي رقيم عكيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك في الوصف اليوم حديد وقال قريمه هذا ما لدي عكيد ألقيه في جهنم كل كفار العنيد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلى هنا آخر فألقيه بالعذاب الشريد قال قل إنه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تفتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للدائق عن الجين وقال عز وجل قد المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشرون والذين هم عن لهم ورضون خذ بمسنوناك بعد پرانی مجید کی جو مختلف صورتوں کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلات کی گئیں عنایتوں کی روشنی میں میں آج کے خدمے میں بطور تصویر اور یاد دہانی کچھ باتیں نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نماز جو ہر دن ہم سے پانچ مرتبہ مطلوب ہے اس عبادت میں ہم سے کس قدر کوتاہی ہو رہی ہے جیسے اس عبادت کو بجا لانا چاہیے کیا ہم اس عبادت کو ویسے بجا لا رہے ہیں شریعت کو ہماری نمازوں میں جو کیفیت مطلوب ہے جو کیفیت مقصور ہے کیا وہ کیفیت ہماری نمازوں میں پائی جاتی ہے اس کا جائزہ ہمیں اپنی عبادتوں میں لینا ہے اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ بطور سکی اور یاد دہانی سلبادات اس اور اسلام کے اس اہم اور عظیم ستون کے بارے میں آج کے خدمے میں آپ کے سامنے رکھ جائیں سورہ بقرہ کی جو جواہد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس عط میں اللہ تعالی نے فرمایا لوگو نمازوں کی حفاظت کرو نماز پڑھو نہیں نمازوں کی حفاظت کرو اوقات میں ادا کرو تمام شرائط واجبات مستحبات کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز عصر کی نماز کے خاص طور پر حفاظت کرو اس لیے کہ زیادہ تر غصلت ہونے کے امکانات عصر کے وقت ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے بھی تھکان کی وجہ سے بھی اور کہا گئے وقوم یقانی تھی. اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس بات کی اجازت تھی کہ نماز میں وقت ضرورت آپس میں صاحب کیا کرتے تھے کوئی شب دیر سے آتا تو اپنے بازو کے ساتھی سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ کتنی رقاب نماز ہو چکی ہے اسے بتا دیا جاتا بات کر لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت نازل تھی اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ سیام کرو تو یہاں سے نماز میں ہر طرح کی حرکت منع کر دی گئی اس سے پہلے اللہ نے بھی نماز میں سلام کا جواب دیتے تھے لیکن وقوم اللہ الدین کے نصول کے بعد سلام کا جواب دینا بھی آپ صلی اللہ علام نے کم کر دیا تو یہاں سے گویا یوں کہیے کہ شریعت میں وقوم اللہ عرفان الدین کہہ کر نماز میں خوشو و خوشو دل کی کیفیت دی اور آزا و جوانے کا خوشو و خزو بھی آج میری گفتگو اسی صفت سے متعلق ہے نماز میں جو اصل چیز ہم سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے مقصود ہے وہ ہے خوش و خضو. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہماری نمازیں خوشو و خضو سے خالی ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں میں ہمارے دل کی یہ کیفیت مقصود ہے جسے خوشو کہا جاتا ہے خزو کہا جاتا ہے اور کامیابی اسی صفت پر ہے کامیابی ان نمازیوں کے لیے ہے اور اس نماز پر کامیابی کی پشرت سنائی گئی ہے جس نماز میں خوشو ہو جس نماز میں خوش ہو قرآن نے کہا لح کامیاب ہو گئے وہ مومن خواشی جو لوگ اپنی نمازوں میں خوشو و خزو کرتے ہیں کامیابی کی پہلی شرط قرآن یہ بتا رہا ہے وہ نمازی کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خوشو و خصوص ہوتا ہے خوش و خزو نماز روح ہے نماز کی اور اصل میں دل کی کیفیت تو کہتے ہیں خشو دل کی کیفیت ہے دل کا جھکاؤ دل کی آزادی دل کی انکشاری رب العالمین کی محبت رب العالمین کا خوف جنت و جہنم کے تصور سے انسان کا دل نرم پڑ جائے تو جائے اور جب دل میں خوشو آتا ہے جب دل میں خوشو آتا ہے تو خود بخود یہ خوشو خضو انسان کے آزاد و جوانے سے بھی ہوتا ہے خوشوخصو خوشو اصل میں دل کا عمل لیکن اگر دل میں خوشبو آ جائے تو اس خوشبو کے اثرات انسان کے پورے آزار و جوانے میں نظر اس کے بعد خوشو خوشو جو ہے اس کی نگاہوں میں اور اس کے کانوں میں آپ نبی رخو میں دعا پڑھتے تھے خشت و بساری ومخی مغلی وہ پر میرے کان میری آنکھیں میرا دماغ میرا سارا وجود میرے بدن کی ایک یہ کھڈی یہ سب کچھ پرو تیرے لیے خوشو خوشو اختیار کیے ہوئے ہیں میرا سارا وجود تیرے آگے چھکے ہوئے ہیں دل میں خوش ہوگا تو یہ خوش ہو و جوانے میں ظاہر ہو یہ روایت آتی ہے صنعت پہ کر کے کلام ہے لیکن بات تو اپنی جگہ بہت صحیح ہے کہ دیکھا نماز میں اپنی داری سے میں نگا نماز میں ہم اور ہمارا خیال کر اور ہے نماز میں کھڑے ہیں ہم نگاہیں کہیں اور دیکھ رہی ہیں نماز میں کھڑے ہیں ہم حرکتیں ہر ہرکت کیے ہر جا رہے ہیں نماز میں کھڑے ہیں ہم بات بات پہ کچھ بھی اور ہی ہو رہی پجارے ہم نماز میں کھڑے ہم مکھی بیٹھی مکھی اڑا رہے ہم یہ جو کیفیتیں ہیں یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے سچ فرمایا حضیفہ بن نمان رضی اللہ عنہ نے کہ فرمایا من حضیفہ بن نمان رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں لوگوں تم اپنے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے گواؤ گے اپنے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے ضائع کرو گے اور تمہاری نمازوں کا خوش و خزو ہے ممدد دین کی جس چیز کو سب سے پہلے ضائع کرے گی گوائے گی نمازوں کا خوش و خزو ہے واقع اونا تفتیدون سال اور سب سے آخری جس چیز جس سے تم ضائع کرو گے نماز کیا مطلب ارے پہلے پہل یہ ہوگا لوگ نماز خود آئیں گے مسجدیں بھری رہیں گی لیکن مسجد میں خوش و خزو نہیں رہے گا عبادتوں میں خوش و خزو نہیں رہے گا اور بعد میں ایسا دور آئے گا کہ مسجدیں بھی وہ ہو جائیں گی نمازیں بھی نہیں رہیں گی اور آپ نے فرمایا حضر حدیث ہے وہ زمانہ کہ تم کسی مسجد میں داخل ہو جاؤ لا پوری مسجد میں پوری مسجد میں کہنے کو تو قیام ہو رہا ہے رکوع ہو رہا ہے سستے ہو رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے لیکن پوری مسجد میں ایک نمازی ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں خوش و خوشو کی وہ کیفیت پائی جائے جو خوش و خوشو کی کیفیت رب العالمی سے بچو اور آج بڑے افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی امام سے نماز میں سہو ہوتا ہے امام سے بھول ہوتی ہے نماز میں اور اللہ اکوان پیچھے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں مسلی کھڑے رہتے ہیں حیرت ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے کسی ایک مسلی کو بھی سبحان اللہ کہنے کی تو نہیں ہوتی کیوں معلوم کسی کی جی نماز میں بھی وہ یقین کی قیبیت نہیں ہے کہ جو اس جس کو جو اس بات کو یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تین رکعات ہوئی ہے چار رکعات امام تین رکاوت پڑھ کے بیٹھ گیا امام تین رجاب کر کے بیٹھ گیا سبحان اللہ کہنا اب سب لوگوں کو شک ہے کوئی ایک اللہ کا بندہ جسے یہ یقین ہو کہ نماز تین ہی رقاب ہوئی ہے اور وہ پورے یقین کے ساتھ سبحان اللہ کہہ سکے آج ہماری مسجدوں میں کئی جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پورے مسلوں میں سے شوق کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سلام کرنے کے بعد وہ آپ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے واقع بھول ہوئی ہے کیا واقع ہوا درست ہو ہماری عبادتوں کی روح اس قدر مضبوط ہے ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کی اس قدر مضبوط ہے ہم دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کسی وزیراعظم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کسی ملک کے President کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں پورے ادب کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ ذرا حرکت نہیں کرتے تکلیف ہوئی تو بھی اس تکلیف کو برداشت کر لیتے اور یہ شخص جو ہمارے جیسا انسان ہے ہمارے جیسا ایک انسان ہے ایک ملک کا حکمران بن گیا کسی علاقے کا ذمہ دار بن گیا ایک ملک کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں ایک ملک کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے اس کی اتنی عزت اس کا اتنا احترام کہ اس کے سامنے ہم پلک جھپٹتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور افسوس ہے کہ یہ کیفیت بھی نہ ہو ہماری نمازوں میں یہ کیفیت مقبول ہو اس ربول عالمین کے سامنے کھڑے ہوتے جو کہ حکم الحالین ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہن شاہ اعظم ہے اس کے دربار میں ہم کھڑے ہوتے نماز میں اور ہمارے دلوں میں وہ کیفیت بھی نہ ہو جو کیفیت بھی کی ایک عام انسان کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کے پاس چلے جاؤ ہم کیسے کرتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہے کچھ اختیارات اس کے پاس آ گئے اتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے اتنا آئیس سے ہوتے لیکن سبحان اللہ رب العالمین اور عدم العدین کے سامنے کھڑے ہوں ہم اور ہمارے دلوں میں یہ حیثیت پیدا نہ ہو اندازہ کرو کہ ہم نے اپنے رب کی عظمت جانی ہے ہم نے اپنے ربی عقیدت سے جانی ہے سچ کا رب العالمی وہ قدر اللہ حق وما ان نے اکثر انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی کماحت کو قدر نہ جانی یاد رکھنا نماز کا عجر و ثواب نماز کا عجر و ثواب خوش و خزو پہ مرتب ہوتا ہے انسان نماز جتنے خوشوں کے ساتھ پڑھتا ہے جتنے خوشی کے ساتھ پڑھتا ہے نماز کا جرو ثواب اسی خوش و خزو پہ مرموق ہے برمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے شرف نماز پڑھتا ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہنے کو تو سب نے فجر کی دو رگاب نماز پڑھی یا کی چار رگات نماز پڑھی کسی کے حق میں نماز کا بس دسواں حصہ جو سوال لکھا گیا کسی کے حق میں صرف نواں حصہ جو سوال لکھا گیا کسی کے حق میں صرف آٹھواں حصہ جو سوال لکھا گیا کسی کے حق میں ساتواں حصہ کسی کے حق میں چھٹواں حصہ کسی کے حق میں ایک شروع سے ایک تیائی نماز کا جروش ہوا اور کسی کے حق میں آدھی نماز کا جروش ہوا نماز تو سب نے دو رگاب پڑھی نماز تو سب نے چار رفار پڑھی ایک ہی کیفیت میں پڑھی لیکن اجر و ثواب میں یہ تفارت کیوں اجر و ثواب میں یہ کمی بیشی کیوں اس لیے کہ رب العالمین کے پاس نماز کا اجر و ثواب جو لکھا جاتا ہے دل کی کیفیت کو دیکھ کر بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں رب العالمین سے کتنا خوف ہے وہ شیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علام کے بارے میں آتی ہے نماز پڑھتے تھے وہ بھی صدر ہی عزیز ان کا عزیز مل نماز پڑھتے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وہ آواز آتی جیسے اگر ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو ہانڈی میں پانی ابھر رہا ہو تو جیسی آواز انصاف ہانڈی سے آتی ہے نماز میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی رونے کی کیفیت یہ کیفیت اللہ کے کی بندو جب تک ہماری نمازوں میں پیدا نہ ہوگی ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی شریعت کہتی ہے سب سے بنیادی چیز یہ کیفیت کیسے پیدا ہماری نمازوں میں کیسے پیدا ہوگی ہماری نمازوں میں میں نے سورت المین کی جو آئے آپ کے سامنے تلاوٹ کی اس میں شریعت نے ایک بہت ہی اہم بات کی جانب اشارہ کیا کہا کہ لوگوں تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں خوشو پیدا ہو تمہاری عبادتوں میں خوشو خوشو پیدا ہو تمہاری عبادتوں میں توجہ نیماز پیدا ہو تو تمہارے لیے عزت ضروری ہے تمہارے لیے عزت ضروری ہے, عزت ضروری ہے کہ لہویات سے کرو قرآن نے کہا ادب اللہ خاج وہ مومن کامیاب ہو جو نماز میں خوشو, خوشو اختیار کرتے ہیں اس کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے مومن جو نماز میں خوش و خوشو اختیار کرتے ہیں اور لغویات سے اشتناف کرتے ہیں لغویات کیا ہے بے کار کی باتیں مسجد سے باہر کی جو زندگی ہے مسجد سے باہر کی زندگیوں میں بیکار کی باتوں سے بچنا لا یعنی کاموں سے بچنا بیکار کے دوستوں سے بچنا بیکار کی صحبتوں سے بچنا بیکار کی مجلسوں سے بچنا ایسی جگہوں پر جانے سے بچنا جہاں جانے میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ من حسن اسلام علم کو ہو مالا یعنی آفلت نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی کی علامت یہ ہے اچھا مسلمان وہ ہے جو زندگی میں لغو ااتوں سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ نے اللہ عبادت الرحمان کی صفات بتا دی ہوئے کہا وہی مرو بلو مرو کی رحما رحمان کے بندے وہ ہیں جب کبھی لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے شرافت سے گزر جاتے ہیں وہ یاد رکھنا مسجد سے باہر کی زندگی میں جب تک لا یعنی باتوں سے لا یعنی صحبتوں سے بیکار کی گپ شپ سے ہوٹلوں کی فیکٹوں سے مسجد کے باہر کی زندگی میں ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ جب تک ہم لغویات سے نہیں بچیں گے تب تک مسجد کے اندر کی عبادتوں میں خوشو خصو پیدا ہو نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوشوخصو خوشو کے فوراً بعد لغویات سے استنا کا ذکر فرمایا افسوس ہے ہمارے اکثر اوقات لبویات جاتے ہیں بیکار کے گفتگو میں جاتے ہیں بیکار کے دوستوں واپ میں جاتے ہیں ایسی دوستی ایسی صحبتیں جن کے اندر نہ دین کا فائدہ نہ دلیا کا فائدہ خوشو خوشوں کی کیفیت اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کام جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کام سے اجتناب کریں اس گفتگو سے اجتناب کریں اور ایسی مجلس سے اجتناب کریں اذان ہوتی ہے ازان ہو رہی ہے اور ہم گپشپ میں مشغول ہیں بات چیت میں مشغول ہیں یہیں یعنی سے ہماری نماز متاثر ہو گئی ازان ہو رہی ہمیں انتظام کا جواب دینے کی توفیق نہیں ہوئی سمجھ جاؤ کہ ہماری نماز وہی سے متاثر ہو گئی ہماری نماز وہیں سے گئی کہ ازان ہو رہی ہے اور ازان کا جواب دینے کی توفیق نہ ہوئی نماز میں خوشوں خوشوں کے لیے ضروری ہے ازان جب ہوتی ہے ازان غور سے سنی جائے اور موس دن کے ایک جملے پہ جواب دیا جائے جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجا جائے یہ خوشو خوشوں کی دن پہلا قدم ہے اور اس کے بعد پورے ادب کے ساتھ مسجد آنا پورے احترام کے ساتھ مسجد آنا آداب کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد آنا وقت سے پہلے مسجد آنا آگے سنتوں کو پڑھ کے اطمینان سے نماز کے انتظام میں بیٹھے رہنا نماز کے انتظام میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا فرشتوں کی دعاؤں کے حقار ہم بنیں گے ایک نمازی سنت پڑھ کے نماز کے انتظام میں بیٹھا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں فرشتے دعا کر رہے ہیں فرشتوں کی دعائیں لے رہا ہے اور جو بندہ فرشتوں کی دعائیں لے لے گا شیطان کے شر سے بچ جائے گا اور اس کی نماز میں خوشوں خوشوں پیدا ہو جائے گا فرشتوں کی دعاؤں کو لے فرشتوں کے دعاؤں کے حقدار بنے وقت سے پہلے مسجد میں حاضری دے کر اور سنتوں کو ادا کر کے نماز کا انتظار کر کے اور سب سے بڑا معاون وسیلہ سب سے بڑا معاون ذریعہ نمازوں میں خوشوخصو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے اللہ کے بندو کہ نماز میں ہم جو چیزیں پڑھا کرتے ہیں جو آئسن پڑھا کرتے ہیں ان کو سمجھ کر پڑھا کریں ہم یہ نہیں کہتا پورا قرآن سمجھیں آپ کے لیے مشکل ہو صحیح پہلے تو کوشش تو اس بات کی کرنی چاہیے عربی سیکھے قرآن سمجھیں لیکن کہ عم نمازوں میں پڑی جاتی ہیں ہم میں سے ہر شخص کو چالیس سترہ رجاع بارہ رجاع سنتیں ایک رجاس میرے شخص اور متر کی پابندی کرتا ہے تو دن بھر میں سورہ فاتحہ ہاتھ چالیس وقت میں ہے بتاؤ کوئی مسلح ایسا ہو کوئی نمازی ایسا ہو کہ جس کو سورت فاتحہ کا مانا بھی نہ مانو کسی بڑی محرومی ہے کُلحو اللہ عباد ہم پڑھتے ہیں کُلح صبح رب الصرق ہم پڑھتے ہیں کُلحس رب ہم پڑھتے ہیں امن و رسول ہم پڑھتے ہیں لو انزلنا لوگ قرآن والا زبان والی آتے ہم پڑھتے ہیں یہ جو پرانی مزید کی آیات کریمہ جنہیں نماز میں عموماً پڑھا جاتا ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے ہمارے لیے آپ کے لیے اثر ضروری ہے کہ کم از کم ان آیتوں کے معنی مزاحم کو جان کر رکھیں اور اللہ کی قسم آپ اگر سمجھ کے پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے تو ہماری نمازوں میں وہ کیفیت پیدا ہوگی جسے حدیث میں کہا گیا کہ یہ نماز دراصل رب سے گفتگو کرنا ہے رب سے بات چیت کرنا ہے رب سے منازعات کرنا ہے رب سے سرگوسی کرنا ہے ہم اس سطور سے نماز پڑھے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں جب ہم فراج کر رہے ہیں رب العالمین نہ صرف یہ ہمارے سراج کو سن رہا ہے رب العالمین ہمارے سراج کا جواب دے رہا ہے تمہاری شریف کی روایت ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ادم میرے بندے نے میری حمد و نہ کی بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ کہتا اسنال علی تھی میرے بندے نے میری تاریخ کی بندہ جب ماری کی عومی کہتا ہے اللہ کہتا ہے علی آپ دی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی بندہ جب کہتا عیا کا نا بدھیا کا نسخائی تو اللہ تعالی کہتا ہاتھ آین وہ بہن آپ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاہدہ ہے بندہ مجھ سے ایک وعدہ کر رہا ہے کہ وہ میری عبادت کرے گا اور مجھ سے اپنی ضرورت مانگ رہا ہے کہ عبادت کے راستے میں میں اس کی مدد کروں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عادی، عادی ما میرے بندے کی ضرورت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سچائی مانگ رہا ہے میرا بندہ حق کو اپنانے کی توفیق مانگ رہا ہے میرا بندہ یہ نصارہ کے طریقے سے بچنے کی جو کر رہا ولی میرا بندہ مجھ سے جو ضرورت مانگ رہا ہے میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں بندہ رشت شور سے نماز پڑھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں نہ صرف یہ کہ میرے تلاوت کو میرا رس سن رہا ہے بلکہ میرا رس اپنے فضل و گرم سے میری ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہے میری ایک ایک دعا کو شرف سہولیت سے نماز رہا ہے اور ایسی نماز کی کیفیت ہے کیا کریں اللہ کے بندو خبر بن رضی اللہ عن اللہ اکبر پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے سوی پہ لٹکانا کہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتا ہوں یہ کیا کیفیت ہے حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ علی مجمعین ان کی نمازوں میں ان کی عبادتوں اور ان کی ریاضتوں میں یہ کیفیت مل چکی تھی یہ لذتِ بندگی مل چکی تھی انابت اللہ دل کا جھکاؤ یہ کیفیت ان کی نمازوں میں تھی اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ گھر تو سمجھ کر پرانی آیات پڑھے نماز میں کتنا اس کو مزہ آتا ہے آپ کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی نماز پڑھتے پرانے مزید کی کوئی کوئی آیت اتنا اثر انداز ہوتی آپ کے دل پر کہ پوری تحجد کی نماز اسی ایک آیت کو پڑھنے میں گزار دیتے ابن خدمہ کی روایت ہے تحجد کے لوگ کھڑے ہوئے اللہ ہو اور پوری تحجد میں ایک آیت کو ہراتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی و انت لهم انت اللہ اکبر کے ان سارے السلام حشر کے میدان میں کہیں گے پرور جگارا اگر تینے عذاب دیتا یہ تیرے بندے ہیں تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے اور اگر تعلیم معاف کرتا ہے بخش کرتا ہے تو بڑا عزیز ہے زبردست بندے والا ہے تیرے فیصلے بڑے حکیمانہ ہے یا سننے پڑھی اتنا اثر کیا راوی حدیث کہتے ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت توہراتے رہ گئے توہراتے رہ گئے خود سمجھ کر پڑھنے کا مزہ ہی آ رہا ہے قدرت ابھی نماز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب چاشد پر میں کھڑا ہو گیا دیکھا تلاوت ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے رحمتوں والی آیت سے گزر ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی دوران نماز رک کر دعا کر رہے ہیں اللہ تری رحمت مجھے دے دے جنت کی آیتوں سے گزر ہو رہا ہے دوران نماز اپنی تلاوت تو کر اللہ سے جنت کی نعمتیں مانگ رہے ہیں عذاب کی آیتوں سے گزر ہو رہا ہے دوران اپنی کو کر عذاب سے چاہ رہے ہیں کیسی کیفیت ہی اللہ شہید بن زبیر قطع نعمان ایک صاحبی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے سورہ اخلاص پڑھی سورہ اخلاص کا اتنا اثر اپنے دل پر لیا پوری تحجد میں بار بار سورہ اخلاص اخلاق ہڑاتے رہ گئے اللہ عمت شہید بن زبیر رحمۃ اللہ علی تحجد کے لیے کھڑے ہوئے تحجد پڑھا رہے تھے سورہ بقرہ کی اس آئت سے پہنچے تو اس آیت کو بیس سے ساٹھ مرتبہ تو ہراتے رہ گئے وہ سکو یو منتر سبوں یومن سرجاؤن بھی لمنا کہ لوگ ڈرو اس دن سے سیامت کیا اس دن سے حصر کی اس عدالت سے جس دن تم سب کو رب کے حضور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے عصاط کو پڑے تو بیس سے زائد میں تو راضے رہ گئے اور کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے جس وقت نوجلوانوں کے ہاتھ میں زنجیریں ہوں گی بیڑیاں ہوں گی ان کے گلے میں دوڑ ڈالے جائیں گے انہیں سجیدہ جائے گا جنمن کی آگ بڑھ جائے گی یا ہے پڑھی دوڑاتے رہتے یہ جو قبضیت ہے قرآن آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی کیفیت قرآن آیات کو پڑھتے پڑھتے اس کا اثر قبول کرنے کی کیفیت یہ کیفیت ہماری عبادتوں میں کب پیدا ہوگی جب ہمارے اندر عربی دانی آئے عربی سمجھے ہم نماز میں جو دعائیں پڑھ گئے ہم نماز میں جو اذکار پڑھ گئے ہم کتنی پیاری دعائیں ہیں کتنے پیارے اثکار ہیں انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اللہ اور پڑھ کر کے نماز سے شروع ہوتی ہے اور سلام جو دیرتا اس دوران جتنے اثکار ہیں جتنی دعائیں جو جو پڑھا جاتا ہے کم از کم, کم اس کے معنی اور مقائد ہمیں سمجھ کے رکھنے چاہیے شری اور بہت سارے اور ساری تعلیمات آتی ہیں خوش و خوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال کے طور پر شریعت نے منع کیا ہے کہ سامنے کوئی گفتگو کر رہا ہو سامنے کوئی بات چیت کر رہا ہو سامنے کوئی گفتگو نے مشغول ہو اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہاں کے بات کرنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھوں اس کی گفتگو کی جانب تمہاری توجہ جائے گی تمہاری توجہ بٹے گی تمہاری نمازوں تمہاری نمازوں کا خوشو خوشو متاثر ہوگا اس لیے نمازی سے کہا گیا بات کرنے والے کی جانب رک کر کے نماز نہ پڑھو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوگا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گرمی کا موسم ہے آپ سو سم نے کہا گرمی کا موسم جب آتا ہے زہر کی نماز دیر کر کے پڑھو اس لیے موسم کی سختی کی وجہ سے ہماری نمازوں کا خوشبو متاثر ہو جائے گا جب گرمی سخت ہو جائے نماز کو ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑا کرو یہ سب تعلیماتی ہوں و خوشو کی باتیں آپ نے کہا لا سرا تبھی ہزار نماز کھڑی ہو رہی ہے بھوک لگی ہوئی ہے دسترخوان چن دیا گیا ہے آپ صلی سم نے کہا پہلے کھانا شروع کرو پہلے کھانا شروع کرو نماز چھوڑ گئی جا کے بعد میں ادا کر لو ایسا نہ ہو دسترخان کی شادی آ گیا ہوگا پیٹ لے کے جا کے نماز میں شامل تو ہو گیا مگر پورا دل جو ہے دسترخان پٹا ہوا ہے ایسی نماز اللہ کو ہم سے مطلب نہیں ہے اسی لیے کہا گیا وہ اسی طرح کہا گیا انسان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور وہ اسی آ نماز میں کھڑا جائے, شریعت نے کہا ایسی نماز اللہ کو مطلوب نہیں پہلے ضرورت سے پار ہو جاؤ اور اجمینار سے نماز ہو یہ سب تعلیمات یہ سب تعلیمات خوشو خوشو کے لیے دی جا رہی ہیں اور آپ سونے کی بات یہ بھی فرمائی نمازی کو چاہیے کہ نماز میں زیادہ کھڑکیلے کپڑے پہن کے نہ آئے زیادہ رنگین کپڑے پہن کے نہ آئے زیادہ ایسے شاندار لباس پہن کے نہ جس کے رنگ اور جس کی زینت جس کے بھول بوٹے اور جس کا شاندار ہونا نماز کی نمازی نماز میں نمازی کی توجہ کو ہٹا دے نمازی کی توجہ بڑھ جائے اسے نے منع کیا آسو سننے شاندار امیش بہنی آسو سنک مرتبہ شاندار چادر ہوئی آس اللہ سننے بہن کا نماز پڑھی تو نماز کے بعد پوری بےزادی کے ساتھ اپنے اس کو کھینچے نکالا کھینچے کہا اس کو لے جاؤ اس چادر کو لے جاؤ پہ نہ اللہ اپنی والا اس لیے کہ اس چادر میں یہ جو اتنی شاندار ہے اتنا شاندار کپڑا ہے کہ نماز میں میری سوچو اس کی جانب چلی گئی اس کو لے جاؤ اور ابو زہم سے بزنس مین کے کپڑے کے ان سے کہو کہ ہم بجانی چادر دے دیں اس کی جگہ جو کہ سادی چادر دی تو نماز ہی کو اس بات کا حکم ہے بڑکیلا لباس نہ پہنے بڑکیلے کپڑے نہ پہنے رنگیل کپڑے نہ پہنے اور اتنا عالیشان لباس جسے لباس و شوہر کہا جاتا ہے ایسا لباس انسان جسے معاشرے میں مشہور ہو جائے اتنا شاندار لباس ایسی ایسی لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز متاثر ہوتی ہے وہ بٹتی ہے شریعت نے کہا کہ نماز کی صورت میں نماز کا خوش و خصوص پیدا کرنے کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے نماز کی حالت میں انسان اپنی موت کو یاد کر لے نماز کی حالت میں انسان اپنی موت کو یاد کرنے نماز پڑھے اس تصور سے پڑھے یہ سوچ کر پڑھے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو آپ نے شادی کو نفیحت کرتے ہوئے کہا سلح سمواقع سر سر اچانک آپ نے کہا ہر نماز کو یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو جائے ذرا سوچو کوئی بیمار ایسا ہو کوئی مریض ایسا ہو جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو چند گنجوں کے مہمان ہو تم وہ نماز پڑھے گا کیسی پڑھے گا کسی کا ہاتھ کا آپریشن ہونے والا ہے آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے وہ تھوڑا نماز پڑھتا ہے اللہ کے قدم ایسے خوشو خصوص سے پڑتا ہر نماز کو شریعت یہی کہتی ہے اس تصور سے پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو اور نہیں معلوم کہ میری زندگی میں دوسری نماز کو وقت آئے گا کہ نہیں. نہیں معلوم میری سامنے مزید سر جھکانے کا اس دنیا میں موقع ملے گا کہ نہیں یہ سمجھ کر پڑھو شریعت انسان ہر نماز سے آپ یہ تصور اگر اپنے سامنے رکھ لے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو جائے کیسا خوشوں کی نمازوں میں آئے تو بھائی شیطان اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے شیطان اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازوں میں اصل چیز جو مطلوب ہے خوش و خوشو ہے اس میں شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے بندے کے دل میں وہ سے پیدا کر کے خوش و خوش میں خلن ڈالنا ہو. شیطان اسی نمازی کی نماز میں خلن ڈالتا ہے جو اپنی نماز میں خوشو خوشو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اسی نمازی کے دل میں وسو سے ڈالتا ہے یہاں حضرت علی کے اس قول کو مت سمجھ سکتے ہیں، حضرت فال منصوبے تھے۔ جس نماز میں وسوتا نہ ہو جس نماز میں وسوتا نہ ہو وہ یہود و نسارا کی نماز ہے عجیب بات ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر وسوسے آ رہے نماز میں تو سمجھ جا کہ تھوڑی بہت جان ہے ہماری نماز میں خوشو خوش ہو ہماری نماز میں اور اسی کو متاثر کرنے کے لیے شیطان وسوسے رہا ہے اللہ نتیم اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں فرض کرو دو مکانات ہیں دو گھر ہیں یہ گھر میں جو خزانے رکھے ہوئے ہیں آباد گھر ہے خزانے رکھے ہوئے ہیں مال ہے اس گھر میں دولت ہے اس گھر میں اور دوسرا گھر ہے ویران گھر ہے بےآباد گھر ہے. اس میں نہ کوئی مال ہے نہ مکان جب چور داخل ہوگا کس گھر میں داخل ہوگا چور گھر میں داخل ہوگا ہے جس گھر میں خزانے ہیں، جو گھر آباد ہے جس گھر میں دولت ہے جو گھر ہے چور پہ اس میں داخل نہیں ہوگا شہزان کا معاملہ بھی وہی وہ اس نمازی کی نماز میں وسو ڈالتا ہے جس نمازی کی نماز میں خوشبو کی کیفیت ہو خوشبو کی کیفیت ہو اور جس کی نماز میں چوری سی جان وہ دیکھتا ہے اس جان کو ختم کرنے کے لیے وسو سے ڈالتا ہے اس لیے ہمیں وصوصوں سے متنوع رہنا چاہیے چوکنا رہنا چاہیے اور شریعت نے کہا ہے کہ نماز میں اگر وسو سے آتے ہیں اوسب باللہ پڑھ لیا کرو اوزگ باللہ پڑھ لیا کرو شریعت کہتی لیے اور یاد رکھنا خوش و خوشوں کے ساتھ ہونے والی نماز کتنی نماز ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے آپ کا نے جو کہا جو لطرائی نے پسمالا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ گئی ہے میرا سکون نماز میں رکھ دیا ہے میری تسلی نماز میں رکھ گئی ہے میرا اطمینان نماز میں رکھ دیا ہے اور آپ فرماتے تھے ارے ویلان نماز قائم کر کے آرام پہنچاؤ یہ سکون کب پیدا ہوگا یہ اطمینان کب پیدا ہوگا یہ جب ہماری نمازوں میں خوش ہو, خوش ہو, ہو نماز حقیقت میں ہو نماز اللہ کے بند ہو کہ ہم اگر مسجد میں داخل ہوں ہزار ٹینشن لے کر آئے نماز میں جیسے ہی داخل ہو سارے ٹینشن ہم بھول جائیں صحیح معلوم میں وہی نماز نماز ہے تو بھائیوں آج بڑی ضرورت ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی نمازوں کو اہتمام کرنے کی نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے کی ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں وقت میں نہیں پڑھتے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے حدیثوں میں آتا ہے عبداللہ بھی بولیں اللہ اور نقصان بھی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بن ایک کافر ہے جو اللہ کے نبی کو سجا تھا قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس شخص کا پیچھا کر رہے تھے عرفہ کے میدان سے گزر رہے تھے خالد بن سب حوصل آگے جا رہا ہے عبداللہ بن انہیں پیچھے جا رہے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اثر کی نماز نہیں پڑی ہے لگا میں اسی پیچھا کرتا گا سورج ڈوب جائے گا اور میں نماز نہیں پڑھ سکوں اور سے نماز پڑھی اشاروں کے ساتھ اثر کی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ وسلم نے ان کے عمل کی تصویر کی غلط نہیں کہا مطلب یہ ہے نماز کو کسی بھی طور وقت میں ادا کرنا ہے وقت میں ادا کرنا جو چیزیں ہماری استطاعت سے باہر ہو گئی ہیں وہ ارکان اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے جس جتنی استطاط ہے استطاعت کی روشنی میں نماز کو بچا لانا ہے بھائی ہو اپنی نمازوں کا محاصرہ کرو اپنی عبادتوں کا محاصرہ کرو خوش و خوشوں کی کیفیت پیدا کرو ہماری نمازیں اللہ معاف کرے بے جان نمازیں ہیں بے روح نمازیں ہیں خوش و کی روح سے خالی نمازیں ہیں ایسی نمازیں زندگی میں اثر نہیں لائیں گی زندگی میں اثر ہو نماز لاتی ہے زندگی میں انقلاب نماز لاتی ہے جس نماز میں آزاد و جوارے کے ساتھ ساتھ دل صرف شریف ہو دعا رب کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو سننے والوں کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے جو زندگی کی انقلابی نمازیں ثابت ہوتی ہوں رب العالمین ہمیں ہماری عبادتوں عبادت عبادتوں میں خوش و خصو پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے رب العالمین ہمیں زندگی کی ایک بے شمار لغویات جو قدم قدم پر ہمارے دل کے خوش و خصو کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے ان لغویات سے ہمیں بچائے اللہ تعالی عام بار اللہ بارت اللہ علیکم القرآن اللہ تعالیٰ جو